جتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے تو دل کو پہلانے کے لیے پھر وہ تبدیلیں کرتا ہے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اتنا وقت خرچ کرتے ہیں قیمتی سے قیمتی آپ ٹی وی رکھتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں معلوم ہوا کہ دل بہت پریشان ہے بہت پریشان ٹی وی دیکھنے سے آپ کی پریشانی کچھ زائل ہو جاتی ہے مگر اب بھی باقی رہتی ہے پھر وہ سالیوں سے باتیں کر کے اور سالیاں اپنے وہ بہنوئی سے باتیں کر کے تو وہ بھی اپنا دل بہلاتی یہ ساتھ میں جا جا کر دل دہلاتے سب کا جواب یہی ملے گا کہ دل بہلانے کے لیے اچھا اور دیکھیے یہ جو بے دین لوگ ہیں نا یہ تو اس پر بڑا تعجب ہوگا مگر وہ بات جب سمجھ میں آ گیا تو تعجب نہیں رہے گا جتنے لوگ زیادہ بے دین ہیں اور خاص طور پر اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں یہ ہنستے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہنستے مچلتے کودتے اچھلتے ہم لوگوں کو تو زیادہ تجربہ ہوگا چھٹکا کے اتنا زیادہ کودتے ہیں کہ بعض دفعہ استادوں پر بھی کود جاتے ہیں ہنسنا کودنا بہت بہت بہت بہت کرتے میں نے بیرونی ملک دیکھا کہ وہاں تو کوئی بغیر ہنسے بات کرتا ہی نہیں ہے پہلے ہنسے گا اس کے بعد بات, بات کرے گا وہ عورت ہو خا مرد ہو وہاں تو عورت اور مرد کا کوئی فرق ہے ہی نہیں آپ جس سے بھی کچھ بات کرنا چاہیں یا کوئی دوسرا آپ سے بات کرنا چاہے تو پہلے پہلے تو ہنسے گا اس کی بات بات کرے گا تو بہت خوش कि بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت خوش ہیں ان لوگوں کے دلوں میں بڑا سکون ہے بڑے خوش ہیں دیکھیے ہر وقت ہنستے مچلتے کودتے معلوم ہوتا ہے نا مگر بات یہاں بھی وہی ہے ان لوگوں کے دل اتنے پریشان ہیں اتنے پریشان کہ پریشانی کے علاج کے طور پر دل دہلانے کے لیے ان کے جو ماہرین نفسیات ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہر وقت ہنستے رہو ہنستے رہو ہنستے ہو ایسے دل میں کچھ بھی اوپر ووپر سے ہنستے رہو جیسے کوڑی کے اوپر سبزہ پیدا ہو گیا نجاستوں کے ڈھیر کی کوڑی ہے اس کے اوپر سبزہ پیدا ہو گیا دیکھنے میں ماشا اللہ تعالیٰ ہریال اور پھول بھول لگے ہوئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے سبزہ اوپر شبنم بھی ہو آپ نے سوچا کہ شبنم والے سبزے پر ذرا پاؤں رکھ دوں تو وہ صحت کے لیے ٹھیک رہے گا رکھا تو گٹ نکاس ان لوگوں کا حال یہ ہے ووٹروں پر نظر آ رہا ہے کہ بہت خوش و خرم بہت خوش و خورم مگر ان کے دلوں کو دیکھیں تو آرے چل رہے دلوں پر آرے اور دلوں کا, کے حالات معلوم کرنے کے لیے زیادہ گہرے غور و خوف کی ضرورت نہیں ذرا ان کے قریب رہ کر تھوڑا سا دیکھ لیں گھروں کے حالات معلوم کرے آداب کیسی کیسی پریشانیاں اور آداب تو اپنی جگہ پر خود گھروں میں لڑائی جھگڑے بیوی شوہر کے جھگڑے بھائی بھائیوں کے جھگڑے ماں باپ کے اولاد سے اور کے ماں باپ کے جھگڑے کتنے پریشان بہت پریشان بہت پریشان دنیا بھر کی پریشانیاں میرے عور میں اس لیے جاتی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کچھ پڑھنے کو بتا دیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں بہت پریشان بہت پریشان بہت پریشان اور جو پریشانیاں میرے عزم میں لائی جاتی ہیں وہ سارے اسی قوم کے ہوتے ہیں یہ زیادہ ہنسنے والے کودنے والے مجھلنے والے ایسے معلوم ہوتا ہے جو بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں اور اندر سے مرے جا رہے ہیں کٹے جا رہے ہیں تو یہ بات ایک ثابت ہو گئی کہ ان کے دل بہت ہی پریشان ہیں جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جتنا مرد زیادہ شدید اور مدید ہوتا ہے اسی قدر اس کا علاج اور اس کے نصحے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ پریشانی زائل کرنے کے نصح کتنے استعمال کرتے ہیں سارے دن چلے جاتے ٹی وی بھی ہوا عورتوں اور مردوں کا غیر محرم کا آپس میں اختلاحات بھی ہوا تفریح ہائٹ بھی ہوئی हुई طرح کے کھیل بھی ہوئے ہنسنا کودنا بھی ہوا جب بھی بات کریں ہنسے ہنسی ہنس ہنس کر ساری باتیں تو ان میں سے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو اتنی زیادہ تدبیریں کرتے ہیں دل بہلانے کی اتنی زیادہ رات دن اسی میں ڈگے سے یہ ثابت ہوا کہ بہت پریشان ہیں اگر تھوڑی سی پریشانی ہوتی تو پانچ دس منٹ ٹی وی دیکھنے سے ختم ہو جاتی وہ تو پریشانی ہی پریشانی پریشانی ہی پریشانی میں نے تو دیرونے ملک کفار کر سے تسلیم کروا دیا کہ تم لوگوں کا دل پریشان ہے وہ تسلیم کیسے کرواتا تھا طریقے سے کہ جہاں کہیں جانا ہوتا مکار وغیرہ ایئرپورٹ وغیرہ وغیرہ جہاں بھی ہمیں سے کوئی بات نہیں کہ یہ کون ہے کون نہیں नहीं اور کتنا بڑا عہدہ है کوئی بھی ہو جہاں جانا ہوتا تھا ذرا کھڑے ہونا پڑا کسی وجہ سے کسی کام سے تو میں اپنے ساتھی سے کہتا تھا جو انگریزی جانتا تھا اس سے کہتا تھا کہ اس سے یہ کہو کہ تمہارا دل پریشان کیوں ہے پوچھتا نہیں تھا کہ پریشان ہو یا نہیں بلکہ یہ کہ تمہارا دل پریشان کیوں ہے سوال کرتا تھا پھر وہ ساتھی میرا تعارف کروا دیتے تھے کہ یہ دل کے اسپیشلسٹ وہ تو اللہ نے بنا ہی دیا ہے دل کے اسپیشلسٹ تو میں کیسے انکار کروں کہ نہیں ہی؟ مجھے تو چہرے سے دل نظر آ جاتا ہے ان کے چہرے کی پریشانی بتا دیتی تھی کہ اس کا دل پریشان ہے میں اسے کہتا کہ آپ کا دل پریشان کیوں ہے تو اکثر تو اسی وقت تسلیم کر لیتے کہ ہاں پریشان ہے کسی نے تھوڑی سی بات چھپانا چاہیے تو میں نے بڑے قبت سے کہا میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دل پریشان ہے آپ کیسے نہیں مانگ رہے میں تو اسپیشلسٹ ہوں چار چہرہ بتا رہا ہے وہ پھر کہہ رہے ہیں ہاں پریشان وہ قبت بھی تو کر جاتی ہے جب بولے کی قوت پھر میں ان سے یہ کہتا ہے کہ پریشانی کا علاج یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو اسلام میں پریشانی کا علاج ہے تمہارے دل میں اسلام نہیں اس لیے تم پریشان ہو پھر وہ کہتے کہ اچھا غور کریں گے اور اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اتنا تو کچھ ان سے میں کہہ دیتا تھا اللہ کرے کہ غور کریں کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کو ہدایت ہو جائے تو جب کفار تک سے میں کہلا دیتا تھا تو میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ان مسلمان اور داروں کو جو بے دین ہیں ان سے یہ نہیں کہلا سکتے کہ آپ لوگوں کا دل پریشان ہے اور دلیل موجود ہے آپ کے پاس دلیل موجود ہے ایک دلیل نہیں ان کی پوری لم بھی آپ کے سامنے دلیل موجود ہے ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں اتنا وقت کیوں اس پر صرف کرتے ہیں اگر آپ کا دل پریشان نہیں تو دل کو بہتانے کی کیا ضرورت ہے جس دل کے اندر دونوں جہان کی عائشرت جس دل کے اندر اللہ نے مہیا کر دی ہو اس کو بہتانے کی کیا ضرورت ہے دونوں جہانوں کا عائش عائشرت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں مہیا کر کا حال تو یہ ہو کر اس کو ٹی وی جیسے لانت دے کر دل بہلا دیجیے اس کو کیا در ہے ارے شیطان کے بندے تجھے ٹی وی سے دل بہلانے کی ضرورت ہے تو تو خود بتا رہا ہے کہ تیرا دل پریشان ہے اسی طریقے سے دوسری مثالیں بھی جو کچھ یہ ہی کرتے ہیں سب کو جتنے دھندگی کرتے ہیں تو رات دن دل بہلانے کے لیے رات دن دل بہلانے کے لیے پہلے تو ان سے یہ اقرار کروا لیں کہ ہاں آپ یہ ساری حرکت خرافات دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں ذرا نمبر لگاتے جائیں نمبر ایک جب یہ بات ان کے عقل میں اتار دیں اور اقرار کر لیں اقرار تو کرنا پڑے گا کھلی ہوئی بات ہے پھر آگے دوسرے نمبر پر جو طریقہ دل دہلانے کا اور دل کی پریشانی کو سکون سے بدلنے کے جو طریقے آپ اختیار کر رہے ہیں یہ طریقے عار بھی ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے تو آپ ادھر ٹی وی وغیرہ کے پر متوجہ ہوئے تو ذرا توجہ بڑھ گئی تو سکون محسوس ہوتا ہے مگر انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھتی ہے اگر واقعات میں یہ علاج ہوتا تو ایک ہفتہ ٹی وی دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہو جاتا پریشانی چلی جاتی پھر آئندہ نہ دیکھتی گا تو علاج ہو گیا تو پھر کیا ضرورت ہے دعا کھا دیتی ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے کسی نے اگر پندرہ منٹ دیکھا تو ایک ہفتے کے بعد وہ ایک گھنٹہ دیکھے گا مرل تو بڑھتا چلا جا رہا یہ پریشانی کا علاج کیسے ہو گیا پہلے ایک سالی سے بات کرتا تھا اور اس کے بعد کہا کیا تھا کہ اگر اس کی سو سال تو سب کے ساتھ ہم مذاق اور ہاتھا پائی کرتا بیماری تو بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ تمہارے دن کو سکون ملا کیسے وہ تو بڑھ رہا اس کی مثال تو ایسے ہو گئی جیسے گدے کی دن کے نیچے لگ گیا کانٹا کانٹا بڑا زبردست لگا درد ہو رہا ہے جو تقدیر سوچتا ہے سکون حاصل کرنے کی پریشانی ظاہر کرنے کی جیسے یہ ٹی وی والے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ دم لگاؤ وہ زور سے دم لگاتا ہے وہ دم لگائے رانوں سے جا کر ٹکرائی تو کانٹا اور آ گیا وہ درد تو بڑھ گیا پھر دوسری بار دم لگاتا ہے اور بڑھ گیا تیسری بار اور لگاتا ہے اور بڑھ گیا کہاں تھا اور آگے اور آگے اور آگے ہاں تم لوگوں کو دیکھیں جتنی بار ٹی وی دیکھیں گے جتنے سال دیکھیں گے پریشانی بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی اس میں کمی نہیں ہوگی یہ مثبت غلط استعمال کرتے ہیں جتنا تڑپو گے جال کے اندر جال گا کھال کے اندر کوئی جال میں پھنس گیا تو وہ سمجھتا کہ تڑپ تڑپ کر نکل جاؤں گا جتنا جی تڑپ گیا وہ کھال میں گھسے گا ارے کسی انسان کے پاس جاؤ اس سے یہ کہو کہ میرا یہ جال کھول دے وہ کھول دے گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے گدے تو کوئی سمجھائے ارے گدے صاحب تو جو دم لگا لگا کر اولاد کر رہا ہے کسی انسان کے پاس جاؤ اس کو کہو کہ کانٹا نکال دے وہ کانٹا نکال دے گا کچھ مرہم لگا دے گا سکون مل جائے گا تو یہ ٹی وی والے اور غیر محرم عورتوں سے ہینس ہینس کر مزاق کر کر کے دل بہلانے ڈالے ان کے دونوں کے نیچے کانڈے لگے ہوئے ہیں تو اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے اور دم لگاتے ہیں اور آگے اور